وحم العقم السانی احمد بلطان الرجیمنحمز ونفِ بسم اللہ قد اخلاح المقمن اللہ دین فی صلاۃم خاش ہماری گفتگو اِس عنوان سے جاری تھی اللہ رب العزت نے پرانے باغ کو اپنے بندوں کے لیے ایک آئینے کے طور پر پیش کیا ہے طلاق یہ اعلان فرمایا ہے کہ فی ہے اس کتاب میں تم سب کا ذکر موجود ہے اپنا ذکر تم تلاش کر سکتے ہو ہوئے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہو کہ آپ کہاں موجود ہیں اور آپ کا چہرہ کہاں دکھائی دے رہا ہے تھوڑے مطمون اس کا آغاز اس میں اللہ رب العزت کے مومن بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے فلاح اور کامیابی کا اعلان ہے اور ساتھ ساتھ جنت الفردوس کی وراثت کا اعلان کچھ صفات ان کی ذکر ہوئی ہے اور ہم نے اپنے آپ کو یہاں تلاش کرنا ہے اور یہاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں اور استحکام پیدا کریں اور بہتری لانے کی کوشش کریں کیونکہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے اچھا ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہے تو بہت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اگر بہت اچھا ہے تو سب سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اگر ہم یہاں موجود نہیں ہیں ان سابقہ کوتاوں سے توبہ کرتے ہوئے ایسی محنت کی جائے اور ایسی کوشش اور جدوجہد کی جائے ہمارا چہرہ یہاں دکھائی دینے لگے ان کی فیرست میں شامل ہو جائیں جن کے لیے جنت الفردوس کے وعدے ہیں قذاف الحمد بین تحقیق یقیناً اور قطر مومن بندے فلاح پا چکے ہیں کی پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ دین فیساتے ہیں خاص عرب ان کی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بہترین تحفہ ہیں کہ ان نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا موقع ملتا ہے اسے یاد کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے سامنے تجرب آج سی تیار کرنے کا گڑ گڑانے کا اور خوشبو و خزو اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ موقع دن میں پانچ بار بطور فرض کے حاصل ہوتا ہے ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے رسول کریم صلی اللہ وسلم کی حدیث ہے جو قرمت آئینی خسولا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے دکھوں کا مداوع ہے میری پریشانیوں کا اضالہ ہے راحت قلبی اور تسکین قلبی کا ذریعہ ہے کبھی پریشان ہوتے تو بلال سے فرماتے ہیں ارحنا سلاد ہے یہاں بلال فی الحال اذان تاکہ ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کریں اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقع نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کا انتظار رہتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کی جستجو رہتی ہے اور طلب رہتی ہے یہ جو سجوگ ہمارے اندر موجود ہے اذان کی آواز سن کر ہم ایک راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں یہ ایک بوجھ ہم پر ہو جاتا ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ کر کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے جانا پڑے گا پھر یہ نمازیں خوشی و خلو سے خالی ہوتی ہیں پھر اس کا معنیٰ یہ ہوگا کہ اس مقام پر ہمارا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا یہاں پر موجود نہیں ہے شریعت مظاہرہ نے نمازوں میں خوش پیدا کرنے کی تلقین کی ہے اور اسے اپنے مومن جو بندے ہیں ان کے ایمان کی ایک سر فہرست علامت قرار دیا ہے مومن فلاح باغ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں ان کی نماز میں رقت ہوتی ہے اگر آپ شریعت پر غور کریں بہت سے مشاہد اور مناظر آپ کو دکھائی دیں گے مثلاً قرآن کا اعلان یا یادین علمن لا تقربوا وہ وانتم سکارا حتہ تھا ماتول ہو ایمان بالو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنا تو کو نماز کے قریب بھی مت جاؤ پہلے شراب حلال تھی اور شریعت نے اسے تدریج حرام کیا ہے یک لخت ایک امر یا آرڈر کے ذریعے اس کو حرام نہیں کیا یہ بھی شریعت متوارہ کی ایک وسعت اور سواحد کہ بندوں کی فطرت کا خیال رکھا کہ جو نشرے کے عادی ہیں یک نقط وہ چھوڑنے میں مشکل محسوس کریں گے تو شریعت نے بےتدری اس کو حرام کیا مثلا نماز کے اوقات میں نماز قریب ہو تو شراب نوشی نہ کی جائے ورنہ نشے کی حالت میں نماز کی ادائیگی ناجائز ہے حتیٰ ما علم حتیٰ کہ نشہ زائل ہو جائے اور تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ایک حدیث پیش کی گئی تھی نبیر اسلام کا فرمان جو بندہ اچھے طریقے سے وزو کر یس بغل بزو کے الفاظ ہیں مکمل وزو کر لے پھر نماز میں داخل ہو جائے اور ماں یقول جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اسے وہ جانتا ہو فتح وہ کے جو نماز پڑھ کے یوں لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے بالکل معصوم اور سے پاک صاحب جیسا کہ نبی علیہ السلام کی اور حدیث ہے من منتوجہ کما امر وسندہ کما امر غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص وزو کر لے بے عین ہی میرے طریقے کے مطابق اور نماز پڑھ لے میرے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں پرما کہ یوں وہ بن کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن پیدا ہوا تھا کہ اس کے دامن میں کوئی گناہ نہ تھا اور بالکل پاک صاف اس دنیا میں نمودار ہوا یہ اس نماز کا فائدہ ہے لیکن اس طرح کہ یعلم ما گول جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا اس کو علم کی دو تصویریں اس کی گئی تھی ایک دو نماز کا معنی اسے معلوم الحمد للہ رب العالمین کیا ہے الرحمان الرحیم کا معنی کیا ہے رقو میں جاتا ہوں سبحان اور رب الرحدین اس رب کی تصویر بیان ہو رہی ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے تو اس کی عظمت کا تصور رکوع کی حالت میں سجدے میں سبحان ربی اللہ میرا رب پاک ہے جو اہلا ہے سب سے بلندی پر سب سے اونچا یہاں اللہ تعالیٰ کے علوم کا تصور ہو جو کہ احادیث میں مجبور ہے یقیناً یہ علم جو ہے اس کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہوگا اور نماز میں خوشبو و خطبو پیدا ہونے کا سبب بنے گی یا پھر اس علم کا معنی اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ بندہ نماز کی مختلف حیرتوں کو جانتا ہو ابھی قیام میں ہو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو قرآن پا کی دیگر صورت پڑھ رہا ہو ابھی سجدے میں ہو سجدے کے ادکار کر رہا ہوں ابھی رکوع میں ہوں اور رکوع کے ادکار کر رہا ہوں تو یہ بھی اس کی ایک بیداری کی علامت ہے اور سمجھ کی علامت ہے کہ کم از کم وہ یہ جان رہا ہے کہ وہ نماز کی کس کیفیت میں اور کس حالت میں ہے بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور سلام پھیرنے تک انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ سفر کس طرح گزارا رکوع و سجود کا تشہد کا اور قیام کا اذکار کا فرق ان پر واضح نہیں ہوتا کیونکہ پوری نماز ان کی وساوس میں اور اوہام میں گزر جاتی ہے اپنے کاروباری حسابوں کتاب کر رہے ہوتے دیہان اور توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی بلکہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے خانگی امور کی طرف ہوتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رگو کب ہوا سجدہ کب ہوا تو یہ تو آخری درجہ تھا کہ اسے کم از اس کم اتنا معلوم ہو کہ وہ نماز کی کس حالت میں ہے اس حالت کے کیا اذکار ہیں اور کیا اس کا تقاضا ہے یہ چیزیں خوشو و خدو پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں اور پیدا کرنے کا سبب ہے تو اللہ رب العزت نے نشے کی حالت میں نماز سے روکا کیونکہ نشے کی حالت خوشبو کے منافع جو نشے میں ہے اس کے اندر کیا خوشبو و خدو پیدا ہوگا اور کیا تعلق بلّا پیدا ہو گئے اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی ہے نبیل اسلام کی حدیث ہے جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور اونگ محسوس کرو نیند محسوس کرو تو آ کر سو جاؤ کیونکہ اونگ اور نیند کی حالت میں پتہ نہیں تم کیا پڑھ جاؤ تمہیں علم بھی نہ ہو اور مکمل غافل ہو اونگ اور نیند کی حالت ان میں فرق ہے اونگ کی حالت یہ ہے کہ نیند ہلکی ہوتی ہے انسان باتیں تو سن لیتا ہے مگر سمجھ نہیں پاتا اور نیند گہری ہوتی ہے نہ باتیں سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا یہ اگر کیفیت نماز میں تاریخ ہو جائے تو آ کر سو جاؤ کچھ نشاط حاصل کر لو تاکہ جو حکمت ہے نماز کی اور جو اصل اللہ رب العزت نے غرض و حایت رکھی ہے اس کا تم مظاہرہ کر سکو اور وہ خوشبو و قدو ہے تبھی تو نبی السلام کی حدیث ہے لائس تجیب اللّہ لہد دن دعائر قل دن غافل اللہ رب العزت بندے کی وہ دعا قبول نہیں کرتا جو بندہ غافل دل کے ساتھ کرتا ہے دعا تو کر رہا ہے لیکن غفلت کے ساتھ اس سے توجہ ہی نہیں احساس ہی نہیں کیا مانگ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اور نماز کا بیشتر حصہ دعا ہے قیام میں رقو میں سجود میں تشہد میں سلام پھیرنے سے قبر دعائیں ہی دعائیں ہیں تو اگر یہ دعائیں قلب غافل کے ساتھ ہوں ایسے دل کے ساتھ جس میں غفلت ہو تو اللہ تب العزت ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا اب وہ بندہ بار بار یہ کہے کہ میں دعا تو کرتا ہوں میرا رب قبول نہیں کرتا تو قبول کیسے ہو جب قبول کے شرط مفقود ہے یہ دعا کیسے قبول تبھی تو قرآن پاک نے وہ نمازی جو نمازوں کے تعلق سے غافل ہے ان کے لیے ویل کا ذکر کی فوائد مسلح اللہ دین رحم صلاحدین ساہور کے نمازیوں کے لیے ویل ہو کچھ نمازی جن کے لیے بائل بے نمازی نہیں بلکہ نماز پڑھنے والے ان کے لیے ویل ہے بیل کا معنی ہلاکت نے اور بیل کا معنی جہنم کی وہ وادی جو دنیا کے سارے پہاڑوں کو چشم زدن میں پگھلا کے رکھ سارے پہاڑ کے کیا کوہے ہمالیہ اور بڑے بڑے پہاڑ یہ سیاچن کا پہاڑی سلسلہ اور جو عرب کے پہاڑ ہیں وہ سارے پہاڑ جہنم میں ڈال دیں اس وادی میں تو پل بھر میں پگھل جائیں اللہ تعالیٰ اس وادی میں کچھ بندوں کو ڈالے گا جو کہ نماز پڑھتے تھے لیکن ساہون غافل تھے نماز پر توجہ نہ تھی دھیان نہ تھی اس لیے ہم نے قدسہ جو میں عرض کیا تھا کہ کم از کم نماز کا ترجمہ پڑھ لیجیے تاکہ ایک معنی کے اظہار کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکیں جو نماز کے فہم میں لذت ہے وہ اس خفلت میں نہیں ہے نماز آپ ادا کریں گے لیکن وہ لذت سے خالی ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا پڑھا کیا دعائیں بھی آپ نے قیام میں اپنے رب سے کیا مناجات کی نبی رسلام کی عدیجی سی معنی نے صلاح فن نمایون جی رب جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اور ایک حدیث میں فلیمت اور احدم بیمایو اب ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہا ہے مناجات آپ جو بھی کریں گے فہم کے ساتھ کریں گے کسی کے کان میں کوئی بات کہیں گے کسی سے کوئی آپ بات ذکر کریں گے تو فہم کے بغیر تو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات فہم کے بغیر کیسے ہو سکے تو اسے ایک اولی ذمہ داری قرار دے کر اپنے محلے کی مساجد میں علامات سے کچھ وقت نکال کے ترجمہ پڑی ہے نماز کا وہ بہت طویل نہیں اور شریعت بہت زیادہ بوجھ بندے پر نہیں ڈالتی لیکن کم از کم اپنی نماز جو کہ کامیابی کی کنجی ہے اس کا فہم تو لے لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی سے کیا مناجات کریں اور یہ مناجات یہ ایک ایسا تصور ہے جو نماز میں خوشی کا باعث بنتا ہے جب بندے کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ میں تو اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں اور خرگوشیاں کر رہا ہوں اور میری پاس باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے حامدانی حمدی میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری صنا کر, کر دی پھر حمد بیان کر دی بار بار میری تعریف کر رہا ہے مالی کی امید تھی اللہ کے بچہ دانی ہٹ دی میرے بندے نے میری تمجید کر دی میری بزرگی اور میرے جلال کا اعتراف کر لیا کہ کل جب قیامت قائم ہوگی اس دن کا پورا مالک میں ہوں میرے امر اور میرے حکم کے بغیر کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا ماں اپنے بیٹے کو دیکھے مگر اس کا حال نہیں پوچھ سکے گی بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا مگر حال نہیں پوچھ سکے گا اللہ تعالی کا امر نہیں ہوگا وہ حدیث صاحب سنتے رہتے ہیں جس شخص کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب انسان تصور کرے گا مگر اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے گا حدیث میں یخر جمندار وہ جہنم سے نکلے گا اور گٹنوں کے بل کھڑا ہوگا سیدھا اپنے پنجوں پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت نہیں ہوگی گٹنوں کے بل وہ کھڑا ہوگا اور بڑی دیر بعد بہت کچھ سوچنے کے بعد اللہ تعالی سے ایک دعا کرے گا کہ رب صرف وجہی ہی ہے کہ یا اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے اتنا عرصہ اس جہنم میں رہا ہوں تو نے نکال دیا مجھ پر احسان کر دیا مگر جہنم میری آنکھوں کے سامنے ہے میرا چہرہ یہاں سے پھیر دے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو چہرہ تک پھیرنے کی کا اختیار نہیں ہوگا یہ اختیار کے بارہ مرضت کے پاس ہوگا تو مال یوم یوم یہ بڑا گہرا اقرار ہے بندے کاوم جزا کا مالک ہے وہ اکیلا ہی حساب لے گا اکیلا ہی فیصلے فرمائے گا اور جزا اور سزا کا تعین کرے گا جنتی اور جہن گروہ تیار کرے گا اور یہ سارا اختیار اس کے پاس ہوگا تو جب مالک یوم کہیں گے تو سارے معنی کا احزار اگر دل میں ہوگا خوشو کیوں نہ پیدا ہوگا اس کی خوشی سے یہ دل کیوں نہ بھر جائے گا اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا میری عظمت کا اور میرے چلال کا اعتراف کر لیا تو کیسی مناجات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خاص باتوں کا جواب دیتا ہے تو نبی ریہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اور مراقات میں اس طرح کہ اللہ تعالی کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے نبی السلام کی حدیث ہے اضافوں کے سنا جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے کر لیتا ہے تبھی تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر نماز میں تمہیں تھو پھینکنے کی حاجت ہو تو اپنے سامنے نہ پھینکے سامنے اس کے پروردگار کا چہرہ ہے جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے تو یہ چیزیں اسی خشیت کو پیدا کرنے کے لیے معاون کہ بندہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے اور مناجات بھی اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بالکل سامنے ہے آپ کیسے آپ کسی کو سامنے بٹھا کر اس سے باتیں کریں جب بندہ نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے آ جاتا ہے نبی اللہ علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لازاد اللہ مختار پھر سولہ <الصلاة> کہ اللہ تعالیٰ بندے پر متوجہ رہتا ہے جب بندہ نماز میں ہو بندے پر متوجہ رہتا ہے فورفا وجہ ہو عید سورافا اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک بندے کا چہرہ سیدھا ہو اور اگر بندہ اپنا چہرہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ بھی پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر جاتا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بندے کا چہرہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز میں آنکھوں کی کیفیت اور حالت تھی وہ دو طرح سے مجبور ہے آپ پوری نماز میں اپنی نگاہوں کو سجدے کے مقام سے آگے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آپ کی نظر سجدے کے مقام پر رہتی ہے وہ لوگ غلط ہیں جو اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آجزی ہے یہ آجزی نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے آپ کی نماز کے طریقے سے بغاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں سجدے کے مقام پر مرکوز ہوتی تھیں پوری نماز میں علاوہ تشہد کے جب تشہد میں آپ بیٹھتے نماز میں جلسہ کی کیفیت ہوتی تو لا جاوید دو باصور ہو اشاور طور ہو تو پھر آپ کی نظریں اشارے سے آگے نہیں بڑھتی تھی جو تشہد میں انگلی کا اشارہ ہے اس سے آگے تجاوز اختیار نہیں کرتی تھی یہ بندے کی نماز میں ایک مرکزیت کہ اس کی نگاہوں کا محل کیا ہے اور اس کی نگاہوں کا مرکز کیا ہے نبی رسولان نے نماز میں دو کیفیتوں کو جو ہے وہ ایک گندی تشویش دی ہے ایک کیفیت کو شیطان سے اور ایک کیفیت کو لومڑی سے ایک الفاق اور ایک اختلاص شہزان اختلاث شیطان کا معنی بندے کا دائیں بائیں جھانکنا یہ اوپر یا سامنے جھانکنا نظروں کو پھیرا کر گردن وہی ہے اور چہرہ سامنے ہی ہے لیکن نظریں اس کی گھوم رہی ہیں اور اپنی نگاہوں کے اطراف سے کبھی وہ دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا ہے اسے اختلاص شیطان کہا جاتا ہے اور بندہ اس اختلاص کے عمل کے ذریعے شیطان اس اختلاص کے عمل کے ذریعے بندے کی نماز کو چوری کرتا ہے چوراتا ہے اور اس کی نماز کے اجر کو کم کرتا ہے کبھی وہ دائیں جھانک رہے کبھی بائیں جھان کرے صرف اپنی آنکھوں کے اشارے سے چہرہ اور گردن سیدھی ہے یہ اختلاص ال شیطان ہے جتنا جھانکے گا اتنا اس کا اجر کم ہوگا اور یہ شیطان کی کوشش ہے کہ بندے کا اجر کم ہی ہوتا جائے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اختلاس شیطان جو ہے کہ دائیں بائیں جھانکنا یہ بھی خشیت کے منافی خوشی و خصوص کی کیفیت کے خلاف اور انتفاق لومڑی کی طرح جھانکنا جو گردن گھما گھما کبھی گردن کو دائیں پھیر پھیرنا دا کبھی بائیں تو اور کبھی اوپر اور کبھی سجدے کے مقام سے نیچے لے جاتا ہے اپنے پاؤں کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور وہ لوگ سخت غلطی کا شکار ہیں جو بڑا جھک کر نماز پڑھتے ہیں اور قیام کی حالت میں بھی جھکے ہوتے ہیں اپنی آجزی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آجسی نہیں ہے آج وہ آج ہوتی ہے جو شریعت کی حدود کے مطابق ہو وہ آجی آج نہیں ہے جس میں بندہ شریعت کی حدود کو پامال کرتے بعض لوگ رکوع میں بھی باقاعدہ یہ شرط لکھتے ہیں کہ رکوع میں نظریں پاؤں کی طرف ہوں حالانکہ رکوع میں نظریں سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے جس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع دوسرا فائدہ یہ ہے جب سجدے کے مقام پر نگاہ ہوگی تو سر اور کمر دونوں کا ایک ہی لیول ہوگا اور دونوں بالکل استفاق اور سیدھے ہوں گے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کمر کا لیول کچھ اور ہو سر کا لیول کچھ اور ہو اور سر زیادہ چھکا ہو کمر زیادہ اٹھی ہو تو یہ رکوع کی کیفیت نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے یہ سارے عوامر کس لیے بندے کے خوشو کے تحفظ کے لیے نماز میں خوشبو و خزو کے تحفظ کے لیے یہ ساری جو کیفیتیں ہوئی پیارے پیغمبر کی نماز کی یہ بندے کے خوشبو کے تحفظ کے لیے تاکہ اس کا جو تعلق بلّہ ہے وہ قائم رہے اور اس کی خشیت جو ہے وہ قائم رہے اور پھر وہ نماز کو ادا کرے اس طرح کہ خوشبو کے اعتبار سے اس کی نماز اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے اور حقیقی فوائد حاصل حقیقی فوائد کیا ہیں ان مسلات تنہا انفاشا بل من کر یہ نماز کی ادائیگی جو ہے مفید نماز اور قابل قبول نماز کی علامت یہ ہے یہ گناہوں سے روکتی ہے بندہ اگر نمازی بھی ہو اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرے تو معنی نمازوں کا فائدہ نہیں ہو رہا گناہوں کا ارتکاب پھر کیوں ہے یہ گناہوں سے بعد آ جائے یہ نمازوں کی افادیت کی علامت ہے اور خوشوں کی حفاظت یہ حقیقی جو ہے وہ ایک غرض بھی ہے اور ایک بنیاد بھی ہے جس پر بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکتا ہے اور شریعت نے اسی لیے بندوں کی مدد کی بہت سے عوامل اور بھی ہیں مثلا رسول اللہ اعظم کا فرمان لا بحضرت حضرت ولا بہو جدا القبافان کھانا اگر موجود ہو اور آپ کو بھوک لگی ہو تو آپ نماز نہ پڑھیں کھانا کھائیں یہ حکم کیوں آپ نے دیا یہ بھی اسی خشیت اور خوشبو کی حفاظت کے لیے بھوک لگی ہو کھانا موجود ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بھوک آپ کو نماز کے خوشبو سے روکے گی اور آپ کی سوچ اور فکر کھانے کی طرف رہے گی جناب عبداللہ بن عمر رضی النا کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے سفر سے لوٹے اور بھوک لگ رہی تھی اپنے اہل سے کھانا طلب کیا کھانا رکھا گیا اور مسجد میں عشاء کی نماز قائم ہو گئی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی قراعت سن رہا تھا اور کھانا کھا رہا تھا یہ عیب نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تاکہ کھانا کھا کر اسودہ ہو کر اپنے نفس کے اطمینان کے ساتھ آپ نماز کو ادا کریں تاکہ آپ کی نماز میں خوشو و خزو کے تقادے پورے ہوں ولا وہ یداف الاخبا اور, اور دو اخبث چیزیں خمیز چیزیں انسان کو دھکیل رہی ہوں اور وہ زبردستی نماز پڑھ رہا ہو پیشاب دونوں قسم کے پیشاب انسان کو حاجت ہو اور وہ پیشاب روک کر نماز ادا کر رہا ہے اور پیشاب اس کو دھکیل رہا ہے کہ جاؤ جا کر حاجت پوری کرو مگر وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے فرمایا کہ یہ نماز بھی نہیں ہوتی اس طرح نماز ادا نہ کی جائے بلکہ آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر اسودہ ہو کر اور اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے پھر آپ نماز ادا کریں یہ سب احکام کس لیے ہیں تاکہ جو خشیت جو نماز کا مطلوب ہے وہ آپ کو حاضر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خدا المؤمنون اللہ دین فی صلا خاص کہ مومن یقیناً فلاح باغ ہے جن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خوش و اختیار کرنے والے ہیں ان کی نمازوں میں دقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انعت ہوتی ہے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں کرتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں کس کیفیت میں ہیں اور کس حالت میں ہے تو آئیے ان دو آیات کے آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کریں اللہ کے پیارے کی نماز کا عالم کیا تھا؟ اللہ کے پیارے بے عمر نماز پڑھتے آپ کے سینے سے اس طرح کی آوازیں سنائی دیتی جیسے چولے پر ہنڈیاں جوش مار رہی آپ رو رہے ہوتے تخوا اور عظیمت کے پہاڑ آپ رو رہے ہوتے اور آپ کے سینے سے ہنڈیاں کے اگلنے کی سی آوازیں برآمد ہوتی یہ پیارے بے کی خشیت انعبہ کی لمبا اور تعلق بلّہ ہے بہت سے سلف سال کے واقعات ملتے ہیں ان کے نمازوں کی کیفیت یہی تھی عبداللہ بن زبیر رضی سب بڑی لمبی نماز پڑھتے اور بعض صحابہ کا قول ہے بیان ہے اور ان کے شاگردوں کا کہ ایک بار رکوع میں اتنا طویل رکوع کیا کتنا طویل رکوع کیا کہ ہم نے اس رکوع کو سورہ بقرہ کے بقدر قرار دیا اتنا لمبا رکو اللہ کے سامنے جھکنے کا تصور اللہ تعالی کے سامنے کمر جھک گئی اور یہ تصور اس قدر جو ہے وہ عمدہ اور لذیذ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کو جی ہی نہ چاہے اور وہ نمازی بیچارے کیسے نمازی جن کی نمازوں میں اعتدال ہی نہیں نہ رقوع میں نہ سجود میں نہ رقو سے کھڑے ہو کر نہ بین سے جلسے میں کوئی اعتدال نہیں کوئی اعتماد نہیں یہ نمازیں خیشیت سے خالی ہیں خوشب و خلو سے خالی ہیں ایسے بندے یہاں بالکل غائب ہیں ان کا شہرہ بالکل یہاں سے غائب ہے یہ صحابہ کی نمازیں اور عبداللہ بن زبیر قربہ بن زبیر ان کے بھائی تھے ان کا واقعہ سیاح میں جب معائنہ کیا تو کہا یہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ زہر اوپر کو پھیل جائے گا چرانچے کاٹنے کے لیے ان کو بے ہوش کرنا طلب کیا کہ آپ کے کی بیہوش کیا جائے گا اور پھر آپ کی ٹانگ کاٹی جائے گی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو انہوں نے بے ہوشی کو مناسب نہ سمجھا کہ بے ہوشی شراب کا نشہ یہ اس کے مشابے ہے اور میں یہ بے ہوشی اپنے اوپر تاریخ نہیں کروانا چاہتا پر میں ایک ایسا کروں کہ تم جاتے ہوئے اور صحیح حالت میں میری ٹانگ کاٹ دو ہاں میں بزو کرتا ہوں اور نماز میں داخل ہو جاتا ہوں اور تم اپنا کام کر لیتے وزو کر کے نفر شروع کر دی اور جب فارغ ہوئے تو ٹانگ کٹ چکی تھی اور ان کو احساس تک نہ رو لوگوں نے کٹی ہوئی ٹانگ کو دفن کرنا چاہا فرمایا کہ یہ ٹانگ مجھے دکھاؤ دکھائی گئی تو اپنی ٹانگ کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ٹانگ قیامت کے دن کے واحد کہ میں کچھ پھر چل کر کبھی کسی حرام مقام پر نہیں گیا کبھی کسی معاشیت اور نافرمانی کی سرزمین پر نہیں گیا تو اس میں میں جب بھی چلا اطاعت کے مقام کی طرف گیا مساجر کی طرف گیا اور نیکی اور تقوا کے مقام کی طرف گیا کس طرف سالین پھر ان کی نماز ہوگی ایسے ہی رقت ہوگی اور ایسی ہی عنابت ہوگی ذات الرخا ایک غزوہ نبی اسلام کے دور کا ایک سفر ذات الرحا اس کو ذات الرخا اس لیے کہتے ہیں رکھا رقا کی جمع رقا کا معنی کپڑے کی پٹی اور اس کو ذات الرخا اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کو بڑا پیدل چلنا پڑا حتیٰ کہ ان کے جوتے گھس گس کر پھٹ گئے اور ناقابلے استعمال ہو گئے پھر ننگے پاؤں چلنا پڑا پاؤں زخمی ہو گئے اور کانٹے اور پتھر چب رہے ہیں پھر صحابہ نے اپنے دامن پھاڑ پھاڑ کر اپنے لباس پھاڑ پھاڑ کر پاؤں پر لپیٹے پٹی کے طور پر اس لیے اس جنگ کو ذات الرقا کہتے ہیں پٹیوں والی جنگ کہ صحابہ کی اطاعت کا عالم یہ تھا کہ کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ لڑوانے کے لیے لائے ہیں تمہارا انتظام تو کیجیے یونیفارم تو دیجئے ہمیں کھانا تو کھلائے کوئی ایسا شکوا نہیں اپنے دامن پھاڑ پھاڑ کر پٹیاں اپنے فارم پر لپیٹ رہے ہیں یہ خشبہ ذات الریکہ راشن اگر کم ہو گیا کوئی شکایت نہیں بعض وقت ایک خجور ملتی وہ کھا لیتے اور گٹھنی دن بھر چوستے رہتے لیکن اللہ کے پیارے بھی کی عزاحت میں کوئی فرق نہیں تھا پڑاؤ ڈالا گیا ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو رات کو پہرہ دے تاکہ ہم آرام سے سو جائیں دو صحابی پہرے کے لیے منتخب کیے گئے ایک اباد بشد اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ کچھ وقت سو لیں اور میں پہرہ دیتا ہوں پھر کچھ وقت میں سو جاؤں گا آپ پہرہ دے دیں وہ سو گئے اور یہ پہرے کے لیے بیٹھ گیا سوچا کہ یہ وقت یوں صرف کرنے کی بجائے کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے مناجات ہی کر لی جائے اللہ تعالیٰ کو پکار لی جائے تو نماز شروع کر دی ایک دشمن گھات میں تھا اس نے جب ایک سایہ کھڑا ہوا دیکھا تو پیچھے تیر پھینکا کہ اگر ہم پورے لشکر سے بدلہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ایک شخص کو تو مار سکوں ایک تیر پھینک دیا انہوں نے وہ تیر اپنے جسم سے نکالا اور پھینکا اور نماز میں مہک رہے دوسرا تیر آ تیسرا تیر آ, تیر آ تین تیر نکالے اور نماز میں مشغول رہے مہک رہے حتیٰ کہ پھر سلام پھیرا اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے دیکھا تو لہو جوہان دوست نے کہا مجھے آپ نے کیوں نہ جگایا کہا کہ سورج کاف پڑھ رہا تھا اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کو توڑنا اور کاٹنا مناسب نہ سمجھ کہ پوری سورت ختم کر کے رکو میں جاؤں گا کوئی درد کا احساس جمع بفائی رحمت اللہ نے ایک باغ میں ان کو دعوت دی گئی زہر کا مت جماعت ہو گئی سنتیں پڑ رہی نماز سے فارغ ہوئے اپنے شاگرد سے کہا ذرا دیکھو میری کمر میں کیا معاملہ ہے قمیض اٹھا کر دیکھا گیا تو اندر پر بھیڑ تھی اور سترہ مقام پر ڈنگ مار چکی تھی لیکن نماز نہیں توڑی اور فرمایا کہ مجھے نماز میں اس قدر لذت محسوس ہو رہی تھی کہ نماز توڑنا میں نے مناسب نہ سمجھا یہ صرف سال عید کی نمازیں منصور ابن معتمر ان کے پڑوسی پڑوس نے ایک ماں اور اس کی بیٹی چھت پہ سویا کرتی تھی رات کو چھت پہ چڑھتی اور صبح کا وہ ہونے سے پہلے نیچے اتر جاتی اترتے ہوئے کبھی یہ چڑھتے ہوئے کبھی منصور ابن معتمر کے گھر میں نظر پڑتی تو ایک ستون نظر آتا منصور ابن معتمر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت اس کی والدہ نے کہا تھا کہ وا واقعہ جہنمہ میرا بیٹا جہنم کا مقدول ہے ماں قط رحم اللہ میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا دفن کیا گیا دو تین دن بعد بیٹی نے والدہ سے پوچھا کہ منصور ابن مرتمیر کے گھر میں ایک ستون تھا وہ کیوں توڑ دیا گیا وہ نظر نہیں آتا والدہ نے کہا کہ بیٹی وہ ستون نہیں تھا بلکہ خود منصور ابن معتمر تھا جو رات کو لمبا قیام کرتا پڑوسی اندھیرے میں ستون سمجھتے کہ صرف سال کی نمازیں بیٹی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اب منصور مجھے مرتبیر کی طرح ہی نمازیں پڑھوں چڑھا چہ بیس سال وہ بعد میں جیتی رہی اور بیس سال کی راتوں میں لمبا پیام کرتی منصور محتبر کی طرح تاکہ ہمارے محلے میں یہ طریقہ جاری وسائی رہے اور قائم رہے یہ صرف صالح ان کا شوق اور ذوق نمازوں کے لیے تو اگر یہاں اپنا چہرہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے اس آئنے میں ڈھونڈنا ہے تو وقت موجود ہے فرصت اور فراغت موجود ہے قدم اللہ دین بسرات مخار کہ مومن فلاح آ گئے جن کی پہلی علامت اور پہچان یہ ہے کہ ان کی نماز میں خوشبو و خردو ہے رقت ہے انعام علامہ ہے اور خشیت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو اپنے آپ کو دیکھے یہاں ہم موجود ہیں کہ نہیں اور اپنے آپ کو یہاں لانے کی اور موجود رکھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں بھی اسی طرح بنا دے اسی طرح نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف رما دے تاکہ اس مقام پر ہمیں اپنا چہرہ دکھائی دے اور باقی اوصاف اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اس مقام پر فٹ ہونے کی توفیق اداف رما دے اخولی خاصہ بستم واخر وداوانا و الحمد لله